بارہ مارچ سن دو ہزار تین حضرت مولانا طارق صاحب بکام لاہور مستورات میں بیان فرما رہے ہیں موضوع ہے رفل اللہ کے غم اور مسلمانوں کی بربادی تیار کردہ علمی کے ستھر اور ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کی سب گھر فون نمبر چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین بین اور اس کائنات کا یہ اللہ کا بنایا ہوئی ہوئی چیز بنانے والے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اللہ اس کائنات کا کندھا مالک اور خالق ہے ہم ہر کھڑی ہر بل اس کے محتاج ہیں اللہ سب کے بغیر اپنا کام چلاتا ہے اور ہماری اللہ کے بغیر نہیں ہی نہیں سکتی ہمارا اللہ کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا اللہ سب کے بغیر سب کچھ بناتا ہے ہم سب بنے ہوئے ہیں جس کو مخلوق کہتے ہیں وہ بنانے والا ہے اس کو خالی کہتے ہیں ہم سارے محتاج ہیں اللہ بنی ہے ہم مجبور ہیں اللہ چادر ہے ہم مقہور ہے اللہ فاہر ہے ہم مربوب مربوب کہتے ہیں جس کو پالا جاتا ہم مربوب ہیں اللہ رب ہے پالنے والا ہم مرحوم ہیں اللہ رحم ہے وہ رحم کرنے والا ہم رحم کے محتاج اللہ کے بغیر نئی یہ جہان بن سکتا ہے نہ وہ جہان بن سکتا ہے تو بحر بر میں باہر کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی دریا اور جلال سے نکلی ہوئی نہیں ہے اپنی ذات میں وہ ایسا ہے کہ لئی کہ متلی ہی شہری کوئی اس جیسا نہیں تو اس کا کیا کیسے کریں اپنی ذات میں ہے کہ اللہ مشرق اور مغرب کی بادشاہ اپنا ہوئی ہے کہ میں اکیلا ہوں تنزیل کا میرا حکم آیا ہے کس کی طرف سے ممن الارض میرا قرآن میری شریعت کون لے کرا کس کی طرف سے آیا جس نے زمین کو دکھایا آسمان کو اٹھایا کون ہے رہا ہے. ہے؟ عرش وہ عرشوں پر ہے اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے لہو مارا وا بھائی ارس بما بھائی آسمان سے لے کر زمین کا تک زمین سے لے کر اس کی تہ اور سے لے کر عرش صرف اس اکیلے کی حکومت ہے اتنی بڑی جو بادشاہی ہے چونتی اور, اور پہاڑ پنکا اور جنگل تو ان سب پر اس کا نظام کیسے چلتا ہے ان کا جہر نہ ہو اتنا خبردار ہے کہ دل میں بولو اسے بھی سنتا ہے زبان سے بولو اسے بھی سنتا ہے اس کا نام کو بتاؤ بھائی وہ ہے کون اللہ یہ سارے سوالات اندر سے اٹھتے ہیں اور اگلی آئی کا جواب بنتی اللہ اس کا نام ہے اللہ وہ کیسا ہے لا الہ الا اللہ کوئی اس کا شریک نہیں اس کا منسل نہیں اس کے برابر نہیں اس کے شکر کا نہیں اس کی طاقت کا نہیں اللہ لا الہ الا لو اپنی سفاش میں بھی کوئی شریک ہے نہیں لہ الاسماء الفسما اپنی سفاق پاکیزہ ناموں میں بھی وہ دین مثل ہے اس کی مثل مثال کوئی ہے نہیں طاقت وہی بلندیاں ان سب کو سامنے دیکھا جائے تو ایک ایسی بات کا تصور ابھرتا ہے جو ساری کائنات کو اپنے کمر کے ساتھ باندھ کے چلاتا ہے اتنا دور ہونے کے باوجود جب وہ قریب ہونے پہ آتا ہے تو اپنے بندے اور بندی سے فرماتا ہے نحنو من حبل میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں تو زمینوں پہ اس کی حکومت ہے آسمانوں پر اس کے تخت ہے اس کے سورج چاند ساد نہار راتوں کو لمبا کرنے والا یو لو دن کو لمبا کرنے والا زندگی اور موت کے نظام کا چلانے والا یہ سبز رقم ارحاب میں کئی وہ شکلوں کو اپنی ترتیب پر جیسا چاہے ویسا بنانے والا کتاب ہر بنانے والے کو ایک معین مدت پر زندہ رکھ کے موت دینے والا اِنَّ اذا جا يؤخر جس کا جب وقت آتا ہے تو نہ وہ ٹلتا ہے نہ لے جانے والا بھولتا ہے لکوں انہوشا تم سب مردوں عورتوں کا ایک وقت ہے جس میں تمہیں مرنا ہے اور زیر زمین جانا ہے وہ وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے تم نشرق سے لے کر مغرب میں اللہ شمال سے لے کر جنوب میں اس کی بات اللہ تم جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا تن آسمان کائنات خلا فضا ارتھ فرش لوہ قلم کرسی انسان جنات ستارے سیارے چونتیاں پتنگے پروانے شہباز رقاب شاہین مور چیتے ہاتھی جید اور شیر اور چھپٹنے والے اور لپٹنے والے اور چھپنے والے اور تیرنے والے اور اڑنے والے آسمان کی مخلوق زمین کی مخلوق ناری مخلوق نوری مخلوق خاصی مخلوق کا سب کا تن تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے جو اپنی بات میں باقی ہے جسے سنانے وہ باقی ہے جس کی ارتدا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 خاکیم اخروق کا سب کا تنہا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے جو اپنی ذات میں باقی ہے جسے فنانے وہ باقی ہے جس کی ابتدائی اپنی ذات میں باقی ہے جس کو فنانے اپنی ذات میں باقی ہے جس کو کھانا نہیں, نہیں چاہیے پانی نہیں چاہیے بیوی نہیں چاہیے بچہ نہیں چاہیے اولاد نہیں چاہیے شریف کا محتاج نہیں لشکروں کا محتاج نہیں پرشوں کا محتاج نہیں اور ندیوں اور کتابوں کا محتاج نہیں جنت اور جہنم اس کی ضرورت نہیں, ارش اس کی ضرورت نہیں, ارش نہیں تھا وہ تھا, پانی نہیں تھا وہ تھا, آسمان میں نہیں تھے وہ موجود تھا मौजूद था نہیں تھے وہ موجود تھا مشرق نہیں تھا وہ موجود تھا مغرج کوئی نہیں تھا وہ موجود تھا شمال و جنوب نہ تھے وہ موجود تھا شرح اور سریا کوئی نہ تھا وہ موجود تھا نہ دن تھا نہ رات کا وہ موجود تھا نہ تارے تھے نہ چاند تھا وہ موجود تھا نہ جنگلات تھے نہ انسان سے وہ موجود تھا نہ فرشتے تھے نہ جبرائل تھا وہ موجود تھا نہ جنت تھی نہ جہنم تھی وہ موجود تھا نہمبیات ہے نہ کتابیں تھی وہ موجود تھا نہ قرآن تھا نہ انجیل نہ زبر اور نہ نہ لوہ قلم اور کرسی وہ اپنی ذات میں اگلی ہے ابدی ہے پناٹ سے پاک دوست سے پاک تھکن سے پاک جہالت سے پاک سونے سے پاک اونگنے سے پاک انگڑائی لینے سے پاک جمائی لینے سے پاک ہمارے اور آپ کے درمیان ترجمان اور واسطوں سے پاک ساری کائنات کو جمع کرو اولکم رقم آخر ان سکم میتکم رقم ہائی صغیرکم صغیرکم تقم رف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول اور آخر انسان اور جنات زندہ اور مردہ خوش ہوتا بوڑھے جوان مرد عورت چھوٹے بڑے صحیح دن واحد تم سب جمع ہو جاؤ بسا الفے اللہ سے سوال کرو اردو میں بولو ہندی میں بولو انگریزی میں بولو پنجابی بولو سندھی بولو बोलो بولو बोलो بولو سنسکرت بولو اور برمی بولو اور وہ مارا باری بولو تمل بولو فرینچ بولو انگلش بولو ہوسا بولو लेटन بولو ہرسی زبان جنگلی زبان افریقی زبان پارسی زبان کائنات کی زبانوں میں تم سب مل کر فریاد کرو عورتیں بھی مانگیں مرد بھی جن بھی انسان بھی بچے بھی بڑے بھی بوڑھے بھی تمہارے ساتھ ساتھ مل کر ساری دنیا کے چوپائے اور جانور اور چرند اور پرند اور چیونیاں اور مچھلی اور پتنگے اور پروانے یہ سب کیوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے تو تمہارا رب گورب ہے یہ سب ایک وقت میں سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا کون کیا کہہ رہا ہے نہ وہ ترجمان کو بلوائے گا نہ وہ باری میں لگائے گا نہ وہ عورتوں کو پہلے بولو مردوں کو بعد میں پوچھو اردو والوں سے پہلے پوچھو عربی والوں سے پہلے پوچھو کٹھے نہ بولو ایک ایک کر کے بولو نہیں نہیں نہیں اللہ وہ اللہ ہے اللہ وہ اللہ ہے اللہ وہ اللہ ہے, اللہ وہ اللہ ہے، جو, جو, جو تمام کائنات کی کٹھی پکار کو یقم وزی جہاں جس سے لاپل جاتے ہا سب کی شور جو سوا ہے وہ ایک شور بنے گا وہ شور ایک ہنگامہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس خوف نات ہنگامے میں کی بھی سن رہا ہوں گا کہ مجھ سے کیا مانگ رہی ہے کی بھی سن رہا ہوں گا کہ کیا مانگ رہا ہے اردو والے کی بھی سمجھوں گا اردو ہندی, ہندی، سندھی سنسکرت والے کی بھی سمجھے گا اور تمام کا چاہا سب کو دینے کے بعد وہ اللہ فرماتا تیرے رب کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں وہ رب غالب اللہ کمل خبا یہ وہ ذات ہے جس کی مان کر چلنے والے کامیاب اور جس سے باغی بن کر زندگی گزارنے والے دنیا اور آخرت میں ناکام شخص ہیں یہ اپنی ذات میں ایسا اپنے علم میں ایسا ہے صرف آج اس باغ میں کتنے پتے گرے پاکستان میں کتنے پتے گرے اور کل کتنے گرے تھے پرسوں کتنے گرے تھے پچھلے مہینے پچھلے سال اس سے پچھلی صدی میں اس سے پچھلی صدی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے درختوں کے پتے گرے اللہ تعالیٰ پرماتا تیرہ رب انہیں جانتا ہے انہیں اس کو گنا ہوا ہے کل کتنے گریں گے وہ گرنے سے پہلے پتا ہے پرسوں کتنے گریں گے ان کے گرنے سے پہلے پتا ہے کل کون پیدا ہوگا پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے کل کون مرے گا اس کے مرنے سے پہلے پتا ہے کل کیا ہوگا اس کے ہونے سے پہلے اسے پتا ہے پیچھے کیا ہو گیا وہ سارا بغیر کسی فائل کے بغیر کسی کمپیوٹر کے بغیر کسی اس کے خاص محکمہ جات کے اس کے اپنے کھلے علم میں سرسوں میں سال میں سدیوں میں اور دہائیوں میں کیا ہوا کیا ہوا انسانوں کے ساتھ جناب کے ساتھ پرندوں کے ساتھوں کے ساتھ پروانوں کے ساتھ کبوتروں کے ساتھ کتنے پرندے مر چکے وہ جانتا ہے کتنے درخت گر چکے وہ جانتا ہے کتنے جل چکے وہ جانتا ہے کتنے مر چکے انسان وہ جانتا ہے کہاں دفن ہوئے وہ جانتا ہے انہیں کن کیڑوں میں کھایا وہ جانتا ہے ان کیڑوں کو کن کیڑوں نے کھایا وہ جانتا ہے زمین کروٹ بدلی زمین کے اندر کو اوپر دیا اوپر کو نیچے کیا زیادہ باؤنے سے بادشاہ اس ادمہ اور آلہ اس محترو اس بیگم اور اس بیگم اور سردار ان سب کی بٹی کو ہوا میں اڑایا ذرات میں بکھر گیا گاؤں میں پھیل گیا اللہ وہ اللہ ہے کہ ارب ہر ارب انسانوں کے ذرات اس کائنات میں کہاں کہاں گردش کر رہے ہیں ایک ایک پر اس کی نظر ہے کون کم مرے گا کون سا کیڑا کھائے گا کس قبر میں دفن ہوگا کس جگہ اس کی ہوا ہوا اس کی مٹی کو کوڑا کے لے جائے گی کہاں کہاں سے گرائے گی آسمان سے گرنے والا پانی یہ کترا سانپ کے منہ میں زہر بنے گا یہ سدف کے منہ میں موتی بنے گا یہ چرن کے منہ میں جا کے مشک بنے گا یہ بکری کے منہ میں جا کے دودھ بنے گا یہ گائے کے منہ میں جا کے گوشت بنے گا اور یہ کیوڑے کے منہ میں جا کے ریشم بنے گا یہ مکھی کے منہ میں جا کے شہد بنے گا یہ پھر کے منہ میں جا کے زہر بنے گا اللہ ان تمام خطروں پر نظر رکھتا ہے اس کی تعداد کو جانتا ہے بنے ہوئے کو بھی جانتا ہے مٹے ہوئے کو بھی جانتا ہے مرے ہوئے کو بھی جانتا ہے مرنے والوں کو بھی جانتا ہے پیدا ہونے والوں کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے ماضی اور حال اس کے لیے برابر ہے مستقبل اس کے لیے برابر ہے اندھیرا اجالا اس کے لیے برابر ہے بلندی اور پتی اس کے لیے برابر ہے چاہے ہاتھ کا کیوڑا اس کے لیے چھپا ہوا نا اس کے जैसे روشن مل جیسے جبرائیل دیکھتا ہے ایسے سمندر کیڑا دیکھتا ہے جیسے لوہے محفوظ پڑتا ہے ایسی تیرے دل کی کتاب کو پڑھتا ہے جیسے وہ ارد کے فرشتوں کو کی سنتا ہے ایسے ہی تیرے دل کی فرکنوں میں اٹھنے والی آواز کو سنتا ہے جیسے وہ ہمنا مقربین ملائکہ کی تصویر کو سنتا ہے ایسے ہی زمین کی تہ میں سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں کی تصویر کو بھی سنتا ہے جیسے وہ آپ وہی کے اوپر تقدیر کے چلنے والے قلم کی سر سراہٹ کو سنتا ہے ایسے ہی چلنے والے کیڑے کے قدموں سے جو آہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو بھی سنتا ہے یہ تیرے اور میرے رب کا علم ہے جو نہ ختم ہوتا ہے نہ جس کی کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے وہ نظر میں ایسا کامل ہے سوا منکم من اثر جہرا دہی ومن ہوا مستقل وہ سارے بند نہ جن کا اندھیرا اور اجالا رات کی تاریخیاں جن کی, کی روشنیاں اس کے شری اس کے لیے برابر ہیں آج کا بولو زور سے بولو اس کے لیے برابر ہے تحمل وما وما اللہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں ان کے اندر کیا ہے وہ جانتا ہے ان کا صرف عورت مراد نہیں مچھر کی بھی مادہ کھوڑے کی بھی مادہ چیتے کی بھی مادہ شیر کی بھی مادہ پتنگی کی بھی مادہ اور شہد کی مکھی ماں مادہ اور گندی مکھی کی مادہ پڑھ کی مادہ مور کی مادہ فاخا کی مادہ کبوتر کی مادہ کوے کی مادہ سیتر کی مادہ پٹھیر کی مادہ چڑیا کی مادہ اور بلّی بلّے کی مادہ مادہ لفظ مادہ انفا انا پھر جو جاندار ہیں ان میں مادہ جو بے جان ہیں ان میں مادہ مادہ پھول نر پھول پھر مچھلیوں کے اندر سمندر کی چڑھنے چلنے والی مادہ ایک شہر کی مکھی تیس ہزار انڈے دیتی ہے آپ کے رف کا دعویٰ یہ ہے کہ کائنات ہاں میں جو ہر پل میں ہر مکھی تیس تیس ہزار انڈے دے رہی ہے مچھر ہزاروں انڈے دے رہے ہیں اور बच्चे पैदा हो रहे हैं अंडों से पैदा हो रहे हैं رہے ہیں پیڑ سے پیدا ہو رہے ہیں سمندر میں انڈے کے دیے جا رہے ہیں ان سے بچے پیدا ہو رہے ہیں تیرے رقص کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر انڈے میں جانتا ہے مجکر اور منس کو جانتا ہے مچھر کے انڈے سے مکھی نہ نکلی مکھی سے پتنگا نہ نکلا پتنگے سے پروانا نہ نکلا مور سے فاخبہ نہ نکلی فاخبہ سے کبوتر نہ نکلا گھوڑی سے کتا نہ نکلا کسی جلدا نہ نکلا وہ اپنے علم میں بھی ہے اپنی تدبیر میں بھی ہے مور کو پر میں ہزاروں رنگ دیتا ہے آج تک اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوا پینٹ کرنے میں کبھی اس کو سلسل اسے, اسے کبھی خطا نہیں ہی. یہ اتنی, اتنی بڑی مشینوں کے باوجود ان میں خرابیاں ان کے پیڑ خراب ان کے رنگ خراب اللہ کا ایک آم ہے اور مور کو ایسا حسن ملا اللہ کا ایک آم ہے اور کوئل کو ایسی آواز ملی اللہ کا ایک آم ہے بادلوں کو گرج ملی اس کے امر سے سانپ کو فنکار ملی اس کے امر سے مور کو ناچ ملا اس کے امر سے پانیوں کو روانی ملی اس کے عمر سے پہاڑوں کو سختی ملی اس کے امر سے پہاڑوں کھانے ملے اس کے عمر سے سمندر کو کڑواہٹ ملی اس کے حکم سے بارش کو مٹھا ملی اس کے حکم سے درختوں کو پھل ملا اس کے امر سے درختوں کو پھلوں کو میٹھا ملی اس کے حکم سے پتوں کو سبزہ ملا اس کے حکم سے پروانی کو اس کے حکم سے جگلوں کو روشنی ملی وہ ایک اللہ ہے جو اپنے ساتھ میں دے نکال میں دے مثال اس کا علم میرے بھائی اور بہنوں ایسا علم ہے جو بے بگل ہے جو بے خطا ہے سوال ہے جو بے مثال ہے اور اس کے علم کے کہیں اس کے نظام میں کسی جگہ بھی اپنا افغان نہیں دکھا سکتے کسی جگہ کوئی اور دکھا سکتے اللہ تعالیٰ فرما کے فرض ہے تم مر جی الفر لوٹاؤ دوڑو نظریں آسمان کی طرف ہل ترا فطور تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہو کبھی نظر آتی ہو نہیں کوئی نہیں بھی نہیں کمل لاہور رکھوں یہ ہے زمین آسمان آسمان کا تنہ تنا رب جس کو چھوڑ کر دنیا حالات ہو جائے گا جسے چھوڑ کر دنیا برباد ہو جائے گی ہمارا علم غلط ہو گیا ہمیں ماں باپ نے بھی نہ بتایا اور ہمیں باہر کے ماحول نے بھی نہ بتایا کہ اللہ تم سے گم ہو گیا تو سب کچھ گم ہو گیا اور تمہیں اللہ مل گیا تو تمہیں سب کچھ مل گیا ہمیں تو یہ سمجھایا گیا تمہیں پیسہ ملا تو سب کچھ ملا تمہیں پیسہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا تمہیں عہدہ ملا تو سب کچھ ملا تمہیں عہدہ نہ, نہ ملا تو کچھ نہ ملا تمہیں اگر دنیا مل گئی تو تیری زندگی کا مقصد پورا ہوا دنیا نہ ملی تجھے کچھ نہ ملا ہمارا علم غلط ہو گیا ہماری راہیں غلط ہو گئی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے ان وجر کے نیل وجر کا کل شہر انا کو کل شہر میرے بندے تجھے میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا بھائیو بہنوں ہم کبھی میں یہ کہہ رہے ہیں اس طاقتور اللہ کو ساتھ لے لو پیسہ کب تک ساتھ دے گا کب تک ساتھ دے گا اولاد کب تک ساتھ دے گی یہ جسم کب تک ساتھ دے گا جوانی کب تک ساتھ دے گی اپنا اپنی قوتیں کب تک ساتھ دے گی ایک اللہ کو اپنا بنا لو تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی قبر بھی آپ کے لیے جنت بھی آپ کے لیے, لیے، سارے دنیا اور آخرت کی عزتوں کے خزانے ان لوگوں پر ان عورتوں پر ان مردوں پر کھول لیے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا آدم خلق تو کلے عبادت فلا فلا میرے بندے میری بندی سنبھل کے زندگی گزارنا تو لاہور میں حضور وقت ضائع کرنے نہیں آیا میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے کھیل کود میں ضائع نہ ہو جانا بتا رائے میں تیرے رسک کا ذمہ لے چکا ہوں پریشان نہ ہونا تھکنا نہیں کہ میں کہاں سے کھاؤں گا کماؤں گا یہ اپنا آگم کچھ ریجلی میرے بندے میری طلب میں آ میں تجھے مل جاؤں گا ان بجٹ کا کل شی نیت خیر میرے بندے اگر میں مل گیا تجھے سب کچھ مل گیا اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا مجھے لے لے میں تمہارے لیے سب سے اعلیٰ ہوں ماں سے زیادہ پیار کرنے والا باپ سے زیادہ شبکت دینے والا کوئی ماں ایسی ہے جو روزانہ بچے کی نافرمانی کے باوجود بھی پھر اسے سے معاف کرتی رہے नहीं नहीं हमने तो ऐसी माफ कोई नहीं देखी आज हाँ बर्बानी करो माफ़ करेगी कल करो माफ़ करेगी परसों करो माफ़ करेगी परसों करो करेगी क्या तुम मेरा बेटा नहीं मैंने तुम्हें चाह नहीं मेरा दूध भी गिर माफ नहीं والدین کے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں ہم نے آپ کر دیا ہم نے آپ کر دیا نافرمانی فرمانی کی بنا پر گھروں سے نکالے جا رہے ہیں اللہ وہ اللہ ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی کر لو پھر ایک دفعہ اللہ ہوا کر دے اللہ انہی قدموں میں کہتا جاؤ معاف کر دیا پھر سے یاری ہو گئی ہم تبلیغ میں یہ بات علط کر رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق بناؤ اللہ سے ہم پھٹکے ہوئے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ معاشرہ اللہ کو مطلوب بنا کے زندگی نہیں گزار رہا اور میرے بھائی اکلوتا بیٹا نہ کا وہ ایک دفعہ کہے گا نا اما کو بڑا قربان ہو کہے کہ جی میرا بیٹا پھر دوبارہ کہے گا اماں وہ کہے گی ہاں پھر کہے گا وہ امان تو وہ کہے گی ہوں پھر وہ کہے گا تو کہے گی بکواس کا کر میرا سر تھا اللہ وہ ذات ہے میرے بھائی اللہ وہ جات ہے میرے بھائی جس سے ساری رات پکارو یا اللہ وہ جواب میں کہتا ہے لبئی لب ابھی ایک دفعہ جواب نہیں دیتا ستر دفعہ سے مراد بے شمار دفعہ یا اللہ وہ بے شمار دفعہ لب لب یا عبدی. کہتا لب لب یا عبدی ساری رات پکارو جواب ملتا رہے گا اور اب پکارے مرد پکارے لب لب کی سدائے آئیں گی اور ساری زندگی کی نا قربانیوں کو ایک پل میں دھوکے دھوپ کی لگا لیتا ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ اللہ کو ساتھی بناؤ میرے بھائی اور بہنوں اس سے سچا ساتھی کوئی نہیں ہے کفا باللہ ہے کفا باللہ ہے اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے میرے بندے میری بندی تھی نے کتنوں سے تعلق بنا کے دیکھا ہر جگہ ہر کوئی حتیہ کے سگی اولاد کی سے پھیر گئی ساری زندگی کا ساتھ لینے والا خاند بھی جب آپس میں ٹکراؤ ہوا تو نگاہیں پھیر گیا ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ لے پھر دیکھے گا دیکھے گی کہ میری دوستی کیسی کھڑی ہے اور کیسی سچی ہے ایک دفعہ مجھ سے تعلق بنا کے دیکھ لے کفا بُ कफा ہے وکیلا کفا بلا ہے نصیرہ کفا بلا ہے شہیدہ کفا درخت کہا دیا نشیرہ لاہ اس بات کا مطالبہ ہے کہ صرف اللہ کے اور اللہ کو ساتھی بنا کے چلو جو ہر وقت ساتھ ہے شہرت سے زیادہ قریب ہے ہر وقت کی شنتا ہے جو اس کا بن گیا سب کچھ اس, اس, اس کا نہ ہوا تو جہان کی بازی بھی ہار گیا اور آحات کی بازی بھی ہار گیا یہ ذہن بنانا مئو کے ذم تھا باپ کے ذم تھا ہماری بدقسمتی ہمیں ایسا ماحول نہ ملا لقمان میں اللہ تالا ذمہ داری بتا رہا ہے باپ کے ذمہ کم کیا ہے یا تو نہیں اللہ پہ پکا ہو جا لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا موضوع اور مقصد بنانے یہ پہلی ذمہ داری ہے اور لا الہ الا اللہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نہ سیوری چاہیے نہ خاندان چاہیے نہ حسب سب روپیہ چاہیے اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شادی جو مردوں اور عورتوں کے لیے سوا ہے سرادر ہے اللہ نے پہرو بر کے لیے کائنات کے تمام آنے والے انسانوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اٹھ کو نبی بنا کر بھیجا اور پوری دنیا کے انسانوں کا نبی بن کے آ رہا اور سب سے بڑے فقیر گھر میں آ رہا اور یتیم آ رہا اور مشین بن کے رہ رہا اور بچپن کی موت لے کر دنیا سے جا رہا اس بات کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ اللہ کا بننے کے لیے پیسہ شرط نہیں حسن دان درد نہیں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو اس حال میں پیدا کیا کہ میں دو مہینے کے تھے کہ باپ دنیا سے دو مہینے کے تھے باپ دنیا سے پیدا ہوئے ہیں تو فکر کا دور ہے فکر کا کوئی عورت ہمارے نبی کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی سب چھوڑ کے جا رہی یتیس میں نہیں لیتے یتیس میں نہیں لیتے حلیما بھی آئی علیما بھی آئی یتیم ہے مجھے نہیں چل رہی چلیے مکے کا چکر لگایا سارے بچے لیے جا چکے تھے تو اپنے خانے سے کہنے لگی خالی گود کیا جانا چلو اس کو ہی لیتے جائیں خالی گود جاتے ہی اچھا نہیں لگ رہا چلو اسی کو سے جائیں یتیم ہے کوئی بات نہیں تو پھر لوٹ کے آ جائیے دے دو ہم تیرے یتیم کو لے جاتا یہ اللہ کا نظام تھا باپ کا نام عبد ماں کا نام آ نام حالمہ گویا عبدیت سے خمیر بنا اور امن کے پیٹ میں پروان چڑھا اور حلم کی سے دودھ دیا یہ اللہ کا خاص نظام تھا نام کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے تو اس لیے آپ نام بدل دیا کرتے کسی کو نام اچھا نہیں ہوتا تھا مطلب آپ بدل دیا کرتے تو حلیمہ کی چھات دودھ کے لیے آمنا کے امن والا پیٹ پروان چڑھنے کے لیے عبداللہ کی ابدیت کا خمیر اس کا وجود پکڑنے کے لیے ان تین خوبصورت نسبتوں کے ساتھ ہمارے نبی کو اللہ نے وجود بخشا اور دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان کروا دیا کہ اب جو اللہ تک آنا چاہتا ہے اس نبی کے طریقے پر آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا ورنہ اللہ تک پہنچنے کا ہر راستہ بند ہو چکا ہے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیوں اور بہنوں ان ایسی کھاٹیوں سے گزارا تاکہ آنے والی امت کو وہ یہ تسلی رہے کہ دنیا گزر گاہ یہاں چوپڑی کھانا ہی مقصود نہیں یہاں اللہ کا راضی ہو جانا مقصد وہاں ہے فلموں کو جگہ نہیں دیا کرتے اپنے اور آنکھ میں ابھی وہ معرت کا جو قلم چلتا ہے وہ بادشاہوں کے لیے وزیروں کے لیے چلتا ہے معرت اور تاریخ کبھی بھی یتیم کو آنکھ بھر کے دیکھی نہیں نہ انہیں کوئی فرصت ہے یہ ایک ایسا یتیم تھا جس کو پیدا ہونے سے پہلے سارے اس کو خبردار کیا گیا اور ساری کائنات کو متوجہ کیا گیا کہ دو جہان کے لیے نجات نظاتے آ رہا ہے اس کی زندگی کے ہر ہر پہلو پہ نظر رکھی جائے گی اور اس کی زندگی میں ایک ایک پہلو کو زندہ رکھا جائے گا یہ پہلو اس کی زندگی کا کوئی پہلو ظاہر نہیں ہو سکتا تو جس تحقیق کے ساتھ ہمارے نبی دنیا میں آئے چنگی اسمان دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہے کس دن پیدا ہوا معلوم نہیں کس مہینے میں پیدا ہوا معلوم نہیں اور کس ہفتے میں پیدا ہوا معلوم نہیں دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگی اس خان ہے اور گلکرن اس سے بھی بڑا فاتح ہے قرآن کے لحاظ سے کیونکہ گلکرن کے بارے میں تاریخ کچھ نہیں پتا زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے صرف قرآن سے تھوڑا جانتے ہیں لیکن قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ شاید گھل کر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح ہوگا لیکن میرے بھائی کہاں تھا کون تھا کب پیدا ہوا پتا نہیں یس ہلو پر نہیں پلس اتلو والے کو من بس یہاں سے تھوڑی سی بات آگے چلی گئی لیکن یہ وہ ہے جس کی تاریخ ایک پیدائش کو کھڑیوں کو کھنٹوں کو تینوں کو سیکنڈ کو لمحات کو ناپا گیا کھولا گیا اور چودہ سے چوبیس کئی سال گزر گئے لیکن اس آج کا کوئی خفا نہیں ہے عام سال ابراہ نے حملہ کیا ربیع الاول کا مہینہ تھا الاول کا مہینہ تھا اور اس کی نو تاریخ تھی آج 22 اپریل تھی اور 571 سو اکہتر تھی اور یکم گیٹ تھا ہمارے بہن یکم گیٹ تھا اور چھ سو اٹھائیس وکرمی سال تھا چھ سو اٹھائیس وکرمی اور یکم جیٹ بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی نو ربیل اول تیر کا دن چار بج کر پینتالیس منٹ پر اس یتیم نے کائ کو اپنی نام کا چرچ بخشا اتنی ترتیب کسی یتیم کے لیے کہاں ہے فرصت محرمت اور تاریخ کو نہیں نہیں یہ تو دو جہاز کا سردار ہے جو یقین بن کے اس لیے آیا کہ دنیا میں اکثر دکھی لوگ ہیں آحت میں رہنے والے بہت تھوڑے ہیں وہ بچپن سے دکھوں میں آیا تاکہ امت کو تسلی ہو نہیں گیا دیکھو صرف کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا یہ بات میرے یاد رکھنا کتابوں سے علم نہیں آیا کرتا اور بہت سے نوازوں میں جن کے ساتھ جا کر آدمی صحیح علم تک پہنچتا ہے ورنہ یہ ڈیٹ میں بیٹھے ہوئے یہودی پروفیسر جو قرآن کی پی ایچ ڈی سائن کر رہے ہیں کبھی کبھی یہودی نہ یہ سارے مسلمان ہو جاتے تو میں ابواہ گیا ابواہ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ چھ برس کا بچہ ہے اور سفر میں تنہا ہے ایک ماں ہے ایک باندھی ہے تو اس کی ماں کو چھ برس کی عمر میں اٹھایا گیا وہ کون سی جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بہت بڑا حادثہ پیش ہے تو ہم نے بڑا خطرہ مول لیا وہاں جانے دیتے ہو کھڑے ہوتے میں وہ محبت اور حدود میں فرق نہیں جانتے بے چارے تو ہم خیر وہ ہم, کی ہم, کی ہم کہیں یار ہمیں ہم وہاں لے جاؤ وہیں گے پولیس پکڑ لیں گے کوئی ہمیں لے جانے کو تیاری نہیں پھر رکھ والا ملا تو اس کو اس نے کہا یہ کون ہے تو میں نے میں لے جاتا ہوں میں لے جاتا ہوں وہ ہمیں ہمت کرتے لے کے اللہ کو طاقت تھی کہ حضرت خانہ اپنا سفر چار دن مؤخر کر دیتے اور اپنے ٹھیکے میں مر جاتے ہیں تو نانے اور خالہ اور مامو حضور کو گود میں لیتے تسلیاں دیتے ہیں جب آپ کا غم ہلکا ہو جاتا مکے پہنچا دیتے اللہ کو قدرت تھی کہ ایک ہفتہ مکہ مکرم تو ہر کام ایک ہفتہ پہلے سفر شروع کرتے اور جا کے سسرال میں موت آتی ہوں تو دادے چاچے سارے سینے سے لگاتے ویرانہ تھا جہاں آج کے دور میں کھڑے ہو کر جو چر لگ رہا تھا میں نے چودہ سو سال پیچھے کے دیکھنے کی کوشش کی ایک چھ برس کا بچہ ہے جس کی ماں کے سامنے زندگی کی بازی ہار رہی ہے اس کی خبر کھولنے کے لیے آدمی کوئی بات ہو ایک ان میں ایمن ہے بند میں تو اس بچے پہ کیا ایسا معیو اپنی ماں کو یوں مرتے دیکھ رہا تھا نظر ڈالی بچے نظر پڑتا میں لیکن ایک دن آئے گا میرے بچے کا نام ساری دنیا میں چمکے گا اور بچوں کو بلوا کر قبر خود ہوگی چھوٹی سی پہاڑی اس کے اوپر قبر ہے اور وہاں سے لے کر مچے تک یہ معصوم بچہ روتا کران پہنچنے والا کوئی نہیں اپنوں سے اللہ گزار رہا ہے کیا ضرورت ہے ضرورت کیا ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کی اور میں نے امتحان ہے تم دنیا والے ہو کر بھی کا دلی کلاس میں پڑھاتے ہو میرے تعلق کو ایسا سستا سمجھا ہے کہ ساری دنیا کے جھوٹ بول کر بھی میں تمہیں مل جاؤں اور ساری دنیا کی نافرمانیاں کر تمہیں مل جاؤں میں نے تو اپنے کو ایسی مشقت سے بولا اگر سر پھر دو برس نہیں گزرے تھے اللہ تبارک کو اٹھا رہے ہیں آپ نے فرمایا مجھے اب بھی یاد ہے اپنے دادے کے جنا سے کسی ہوتا ہوا جا رہا سمت کچھ بنیاد قربانی اور تھوڑا پیچھے چلے گئے اور پیچھے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجرہ اسماعیل یہ کہانی اللہ نے کیوں شروع کی اسماعیل جوان ہو جاتا اماں ہاجرہ مر جاتی پھر اللہ اسماعیل اور ابراہیم سے کہتا جاؤ جاتا میرا گھر بنا کے آ جاؤ تو بھی تو مطلب پورا ہو جانا تھا تو ابراہیم کو چھیاسی سال کی عمر میں بیٹا دیا سات سال دعائیں مانگی اللہ بیٹا دے اور بیٹا بھی نہیں دلہن کو دیا بڑی سے نہیں دیا دھیرے جب بیٹا ہو گیا تو اس کو نکالو یہاں سے کہوں اللہ میں مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے کیا میں جبریل سے بتایا جبریل کے ذریعے سے جب مکے کے کالے پہاڑ آ گئے کی وادیاں گم ہو گئی ٹھنڈی ہَاؤں کی بجائے گرم تیز ہَا کے تھپیڑے انہوں نے سامنا کیا تو کیا یہاں بچے اور بیوی کو چھوڑ دوڑ واپس چلے جاؤ میں ایسا آگ میں گرتے ہوئے نہیں لر جب جبریل نے گانا تو یہاں تو لرد ہے آگ میں جاتے ہوئے یہ نہیں تھا کیوں یہاں تو کچھ نہیں کالا آپ کا رب جاتا ہے اس گوٹ سے ایک امت تیار ہو اور ایک ندی آئے اچھا میں راجن ہوں چھوڑا رہا اس جنگل میں یہاں سے رات کو بجلی کلی جائے تو اور کون چیز مارکیٹ میں اس حاضر کو سنو جس کی یہ بیٹھیاں بیٹھے کالے پہاڑ پانچ ہزار سال پیچھے دیکھنے کی کوشش کرو کالے پہاڑوں میں کالی رات میں کالے پتھروں کے ساتھ ایک ساتھ اور بچے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں مکے کے پہاڑ بھی حیران ہو کے دیکھ رہے ہوں لیکن یہ کیا ہو گیا آسمان کے ستارے جھک جھک کے دیکھ رہے کیا ہو گیا یہ ساری یہ کیا جا رہا ہے یہ کام تو بڑی آسانی سے بیس سال کے بعد ہو سکتا ہے بات بڑے کا آ کر بیت اللہ بنا کے پھر واپس چلے جائیں نہیں نہیں اللہ تک پہنچنے کی راہوں میں چھٹیاں ہیں اور ایک امت تیار کرنے ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنائے اس کے لیے گھر چھوڑنا ایک لازمی چیز ہے لہذا پہلے دن سے جگاوں پر بنیاد ادا کی جائے نوجوان خوبصورت مثر کی گاڑی تو ٹھیک ہے جائے چلے جاؤ اللہ ہمیں جائے نہیں کرے گا میں مجھے, کسا نہیں سنانا مجھے کسے میں سے اصل چیز بتانی وہ چیز کیا ہے جو اللہ نے یہ سارا قصہ بتا ہے چھ برس گزر گئے آٹھ برس گزر گئے اب اللہ کا ہوگا میں گواہ کرو وہاں سے سوری لے کر آئے ہیں گواہ کرنے کے لیے مینا میں نیا افسانہ قائم ہو گیا نہیں کہانی زندہ ہو گئی باپ بیٹا آمنے سامنے باپ کی عمر بانوے برس بیٹے کی عمر چھ برس یا آٹھ برس چورانوے پچانوے برس کا بیٹا ہے ابراہیم کا چھ آٹھ برس کے ہیں اس میں آئی ہوئی اور بیٹا جو چھ آٹھ برس کا بیٹا تو پڑھائی کا بھی اچھا لگتا ہے جس کو چھیاسی سال کی عمر میں بچہ ملا ہو اور پھر وہ چوری لیے کھڑا ہو کہ میرے اندر نے کہا ہے، چلا دو چوری مجھے چلانی ہے اس کی تفصیل کیا بن رہی ہوگی اس وقت تو اپنے بچے سے کہہ رہا ہے میرے بچے میں نے دبا ہوتے ہی دیکھا ہے خام میں مجھے لگتا ہے میرے رب کی منشا ہے کہ میں تجھے اللہ پہ قربان کر دوں کہہ رہا ہے ہر چہرہ کیوں کھل گیا ہے کہنے لگے آپ سے جدا ہوں گا تو اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے اور دنیا سے جاؤں گا تو جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے اللہ جو اللہ نے کہا ہے کر گزرو اور اپنے باپ سے میرے ہاتھ باندھ مجھے الٹا جڑا مجھے ماتھے کے بعد زمین پر رکھیں نیچے سے چھل پھر اپنا کُرتا اتار بتائیے ایسا کرو ابا اپنے کرتے میں مجھے کپڑ دے دینا میرا کرتا میری ماں کو دے دینا کہ میری یاد کی کوئی نشانی اس کے پاس باقی رہ جائے جب کبھی میں یاد آؤں تو میرا کرتا دیکھ لیا گھر مجھے قربان کر دو اللہ صاحب. تو ایک بوڑھا ذہی ماپ بکرے کے پاؤں نہیں باندھ رہا بچے کے پاؤں باندھ رہا ہے ڈمبے کے پاؤں ہاتھ نہیں باندھ رہا اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے ہاں باند پھر ان کو الٹا لٹایا پھر اپنے پھٹنے کو ان کی کمر سے رکھا اور سر کے بال پکڑے گردن اٹھانے کے لیے کہ ان کا پک بل نہیں مولادا تم نے میرا یہ امتحان لیا ہے تو پھر میرے اس امتحان کو میری طرف سے قبول فرما اور اگر تیرا یہ میرے اوپر ناراضگی ہے تو اپنی ناراضگی کو اس بچے کی قربانی کے بدلے میں معاف इस اس पर پر آسمان کے بھی भी کو بخار مرا سناٹا سختہ تعلیم ہو گیا سخت چلا دی پر چھری اللہ تعالیٰ کا نظام بدل گیا بس دکتر دکتر انا کے اس لیے ہماری نبی نے فرمایا أنا ابن میں دو زبی کا بیٹا ہوں میرے باپ کی گردن پر بھی چھری چلتے چلتے رہی بچی اور میرے دادے پر بھی چھری چلتے چلتے بچایا گیا عبد اللہ <سؤال> پر بھی عبد المری چلانے کو تیار ہوئے تھے اور ابراہیم السلام <سؤال> نے اسماعیل پر چھری چلائی تھی دو چھریوں سے <سؤال> نکل کر یہ وجود آیا یہ ہے وہ ندی جس کے پیچھے چل کر انسانوں کو زندگی ملے گی مرد چلیں گے مرد کامیاب عورتیں چلیں گی اور بہت کامیاب میرے بھائی اور بہنوں کہ اس کی کوئی منزل نہ ہو ہم کٹی ہوئی پتنگ نہیں ہیں جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو ہمارا راہدر ہے حاضی ہے جو ہمارے لیے قربان ہوا ہمارے لیے اپنے آپ کو اس نے لوٹا دیا گھر لوٹا دیا حالانکہ کتنی بڑی عزتوں کا مالک تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تم کہو کہ سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر میرے ساتھ جلا دوں انکار کر دیا اور چار چار دن کا پاکہ لے کر چار پائی پہ سڑپ رہے ہوئے پیڑ لوگ چار پائی کے ساتھ ایسے دبا کے لگاتے تھے آگ لگی ہوئی تھی اور پیڑ پیشے کو کٹا ہوتا تھا اس کو فریش کرنے کے لیے آپ اپنا پیڑ چارپائی کے ساتھ لگاتے تھے کچھ हो ہو جائے کچھ سہارا ہو جائے اور ادھر پہاڑ کھڑا ہوا پریاد کر رہا ہے آپ اشارہ کریں میں سونا چاندی بن کے کلو میں اتر جاؤں گا دیر ہو جاؤں گا मेरी نہیں میری ساری احمد کون سی کھانے پینے والی ہوگی مجھے یہی فکر منظور ہے دنیا راہ के इंसान اگر اس چاہتے ہیں تو انہیں اس نبی کے پیچھے چلنا پڑے گا یہ وہ دنیا اور آرت کی سعادتوں کا راستہ لے کر آیا ہے جو یوں بچپن سے قربانیوں کی گھٹنا سے نکلا اس لیے آپ نے فرمایا جب کبھی تمہیں دکھ ستائیں تو میری قربانی یاد کر لینا تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر میں نے دوبارہ سیرت کو دیکھا یہ حدیث میں نے پڑھی میں نے ساری سیرت کو پھر دیکھا میں وہ سارا کیسے بتاؤں کہ کیسے کیسے آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں کن کن گھاڑیوں سے آپ گزرے ہیں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ آپ پر آسمائی لے کر آیا ہے دکھوں کو لے کر آیا ہے جوان اولاد بھی ہاتھوں سے روانہ پیداؤ نہیں روانہ دوڑنے والے عبداللہ اللہ میں دوڑنے والے بن گئے تھے مکہ میں اور آپوں کے سامنے چلے گئے باسٹھ برس کی اکسٹھ برس کی عمر میں آخری بیٹھا گیا اکسٹھ سال کی عمر میں بڑا پے کیولاد کتنی پیاری ہوتی اور جس نے اگر خبر سنائی جس نے اگر خبر سنائی کہ یا رسول اللہ ابو رافع آپ کو بیٹا مبارک ہو آپ کو بیٹا مبارک ہو تو آپ اس کو ایک غلام ہڈی میں پیش کیا تھا اور مدینے سے تین میل دور ان کے لیے خاص فضا جگہ میں اس کو دودھ پلانے کا انتظام کیا تھا ایک لوہار کے جن کے گھر بن کو دودھ پلانے کے لیے ایک انصاری عورت کا انتخاب کیا تھا اور آپ جاتے اور بچے کا حال لیتے جب وہ اٹھارہ مہینے کے ہو بھاگنے والے بن گئے دوڑنے والے بن گئے اور گلے سے نپٹنے والے بن گئے ابراہیم نام تھا اور آپ زندگی کے آخری مرحلے میں اکسٹھ باسٹھ ساڑھے باسٹھ سال انہوں نے تریسٹھ سال کی عمر خلاف کی کیا آپ مسجد میں تھے کہ خبر آئی رسول اللہ ابراہیم ابراہیم ادھر उफ, جو آپ دوڑے ہیں پھر جنہوں نے وہ منظر کر دیکھا ہوگا وہ جانتے ہم تو خالی پڑو بتا تھا وہاں تین چار دن کا پکا کیا تھی آپ نے ابراہیم کو گود ملے گی وہ بھی جیسے باپ کے امن کے مٹ بغیر تھے شما اس کی گود میں گچھے تھے تو گود میں لیا سینے سے لگایا بیٹے نے آپ کی نظر اپنے باپ کو دیکھ اور وہیں اس کی گردن جھلک گئی آپ کی طرح آنکھوں گرے آپ نے ابراہیم بڑا دکھ دیکھے گئے کل ابراہیم اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے کسی انیب آ رہا ہوں تو میں تیرے پر بہت غم کرتا بہت غم کرتا آج میری آنکھ اش دل گند زب سے وہی آئے گا جو میرے رب کا فرمان ہے اے ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو ابراہیم ابراہیم اے, اے بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے غم کی وجہ سے قبر کے کنارے بیٹھے دوسروں سے اتارو آپ قبر میں رکھا تو پھر آپ نے فرمایا اللہ مقدمہ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہا ہے آنکھ کا پانی کا بے قابو ہو چکا ہے بند ہی ٹوٹ گیا ہے دل رمگین ہے آنکھ کے سوا کوئی کلمہ نہیں آیا پیڑ <tutur> سے پتھر باندھے جوان بچوں کی تعداد کو برداشت کیا جنگت کی خواتین کی سردار ہے پاٹوا وہ بھی بھوک سے تڑ پڑے اس کے بیٹے بھی دھوپ سے تڑ پڑے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ سب پرکاش ہوئی کہ میری امت میں کوئی روح نہیں جائے کوئی راستہ نہیں جائے تیئیس برس تیئیس برس اس امت کے لیے رو رو کے گزارے ہیں آئے کے پہاڑوں سے پوچھو کیا بی تین نیل پتھر پڑے جس کی انگلی کے گھر پرانے گاؤں میں ایسے حبی جس کی قسمیں میں کھائے لائن مروگ لائن مرو نبی مجھے تیری جان کی کسمل امی مجھے تیرے شہر کی کسم جس کی رکھس قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے جس کو بابا اور سین تک پہنچا کے اپنی ملاقات کا شرط رکھتے ہیں وہ کیا وقت تھا جب آپ بےوش ہوتے گرے اور یہ عالم آیا کہ جب آپ کو اٹھا کر بیج میں حادثہ دوڑے تو جائدہ نہ کرنا رتبا کا باغ سنا تھا وہ رتما جو ہر وقت اس کا ملے اور میں او آپ کو جگہ تو जोश में جا رونے गया خون جوش میں آ گیا کو مارا رشتے داری جوش میں آ گیا یہ کیا ہو گیا محمد بن عبداللہ اللہ کا اور خود بھاگا توڑنے کے لیے پریٹن سجائے آگے جا کے شرم آئی نوکر کو بلا کر کہا اس کو لے کر چھلانے آیا اور اس کے خاص میں رشتے داری کی اور خون کی کہ تم نے میرے انگور رد نہیں کرنے تو نے ضرور نہیں مانگے دشمنوں کو جس سے پیار آیا اس کی امت نے اس کے ساتھ کیا کر دیا مت کے لیے قربان ہوا اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ایک لاہور میں شام کو بازار میں چکر لگا کے پڑھا آج کے کالجوں میں تو جا کے دیکھو آج کے گھروں میں تو دیکھو کوئی بھی کو ملا سبا کرنے کے لیے صرف ملا تھا اسی کے ہر طریقے سے چھڑیاں چلا رہے ہیں قربان ہو گیا ذرا صاحب سمجھے بات حضور نہیں توڑے پہلے وہ جو آیا تھا نا سفر پڑ گیا وہ نہ تو یہ ارے بھائی تن ہے میرے شہر کا تمہیں کیا خبر کون ہے آپ نے کہا وہ نبی تھا نبی نبی ہوں اور آپ نہ مسلمان ہو گیا آپ کو اپنے زخم بولو پھر آپ نے دعا کی ہے دعا کیا کی ہے اپنا سپرا جانا ہے عُلَيْكَ إِلَى النَّاسِ اور جلا کروں، تو ضرور کروں گا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا اتنا خوش ہوا کہ اللہ سے بھی کہا میں کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ادا ممکن تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا میں دشمنوں کے حوالے تو نے مجھے کیا ہے نہ میرا مقام سمجھے نہ میرا مرتبہ سمجھے اتنی میرے مولا اگر تیرے پتھر کھانے پر راضی ہے تو میں بھی سل سے راضی ہوں میرا تو راضی ہے پر راضی یہ بنیاد بنائی گئی ہے اس امت کو ایک زندگی بتانے کے لیے اسی کے طریقوں سے بغاوت اسی کے طریقوں کو چھوڑنا کوئی یاد نہیں ابھی حال میں ہم سے میں نے بڑی بندی دعا کی میں نے گاج لمبی دعا کرنی پینتیس منٹ سے ختم ہو گئی اور ہماری ندی نے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کے سخت مہینے میں بغیر صرف ایک جلا دودھ پیا پانچ گھنٹے دعا کی اونٹنی پر بیٹھ کر پانچ گھنٹے ایسے آپ کا ہاتھ رہے تو کبھی وہ ایسے ہو جاتے ایسے ہو جاتے کبھی ایسے ہو جاتے اور اونٹنی جب بلکنے لگتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کی لگام پکڑ لیتے اور دوسرا ہاتھ پھر بھی اس طرح رہا 5 घंटे یہ کوئی اپنے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کے مالک تھے اپنے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کے سردار ہیں اپنی بیویوں کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت آپ کی ساتھی ہیں وہ مہاتما اپنی بیٹیوں کے لیے مانگ رہے تھے وہ جنت کی سردار ہیں اب اس کے لیے رو رہے تھے آپ اور میرے لیے رو رہے تھے کہ یہ اللہ کے اللہ کرے ان پر اللہ کی پکڑ میں اترے پانچ گھنٹے دوافہ میں مسلم سکتا ہوں اور جانے سے ایک एक قبل ایک ہفتہ قبل آپ کو سہاوا نہیں آئے تو آپوں میں آنسو آ جائے آپ نے فرمایا جانے کا وقت آ چکا ہے اللہ تمہاری مدد کرے اللہ تمہارا ساسو ہو اللہ تمہارا مددگار ہو میں تمہیں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں اور میرے پاس جو میری امت آئے ان کو بھی کہنا تمہارا نبی تمہر سلام کہہ گیا تھا اور ان کے بعد جو ہے ان کو بھی کہہ دینا کہ تمہارا سلام कह कर गया। تو عبد اللہ میں مسودہ رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا آپ نے کہا میرے میری آل میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے آپ کو کسم کون دے گا میرے گھر والے آپ کا جنازہ کون پڑے گا میرا جنازہ نہیں ہوگا مجھے چھوڑ دینا باہر چلے جانا سب سے پہلے میرا دوست جبری آئے گا اور آسمان کے مقرر کرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے اس کے بعد تم باری باری آنا پہلے مرد آئیں گے پھر عورتیں آئیں گی پھر بچے آئیں گے اور تم پھر دعا کرتے کرتے باہر نکلتے چلے جانا اور جس دن دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے تیر کا دن تیر کا دن سارا چار من کا وقت ہے دروازے پہ جبریل نمودار ہوئے رسول اللہ الموت آ اندر آنے کی اجازت کرتے آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے تو واپس چلے جائیں گے جتری اندر ملا الموت موت باہر آپ نے اجازت دی تو ملا الموت موت اندر آئے رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے میرے ساتھ یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ نے کہا اجازت لے کے اندر جانا اور یہ پہلا قصہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو کوئی مجبوری نہیں جب تک رہیں گے ہم اجازت دیں گے آپ نے فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے کہا جی آپ بھی گا نے جبریز کو ایسے دیکھا سواری انداز رہی ہوں تو جبریز بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا مطلب کون موت کھڑے رہے جبرین واپس گئے پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کل آگا کر رکھی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں آپ نے کہا اپنا کام کرو اب ہم کر رہے اور وہ آخری کھڑی جس نے جانے کا بالکل چنگ لمحات واقع تھے آپ نے وہ وقت بھی اپنی امت کو دے دیا مانو بم میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا دیکھو کتنی عورتیں ہیں نماز پڑھنے والی جاؤ دیکھو محلوں میں کتنے نوجوان ہیں نماز پڑھنے والے جو اس محبوب کی آخری تعلیم کو بھی اس طرح پارا پارا کر گئے جو آخری حد میں رپا کر گیا یہ آخری حد میں چپا کر گئے یہ عمر نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا ماں کاپوں سے اچھا سلوک کرنا غلاموں نوکروں سے اچھا سلوک کرنا پھر سجدوں سے آزاد کر دیا کتنی خلقت ہے جن کے ماتھے سجدے سے آری ہو گئے اللہ کے سامنے سر جکانا بھول گئے اور ان کا نبی ان کو موت پر بھی کہہ گیا نواز نہ چھوڑنا نواز نہ چھوڑنا جب آپ نے سرمایہ کی ہاں اپنا کام کرو تو بھی نکلے گی تیار رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج جنگ میں آخری دن ہے آج کے بعد وہ کے مبارک سلسلے بند ہو گئے آج کے بعد دنیا محروم ہو گئی اس نے بڑا دکھ دنیا نے نہیں دیکھا اس نے بڑا دنیا نے نہیں دیکھا اللہ کے محبوب کا دنیا سے اٹھ جانا یہ کوئی معمولی کی طرح تھا جب ملک ال آپ کی روح ہے مبارک کو نکالا تو ملک کی بھی رونے والا اللہ کے حویٰ کی روح کو کب کر کے اس کے سنکل بتائی کاش آپ کو اپنے سندر کا پتا ہوتا آج آپ اپنے چارا ساس کو جانتے آپ اپنے رب گسار کو جانتے آپ اپنے سندرد کو جانتے جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر گیا اور آپ نے فرمایا ہر ندی کو اللہ نے دعا عطا فرمائی وہ فارغ ہو گیا میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا میں چاند کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا سب کی آگ آئی گئی اور ایک چیخ مارے گی اور بڑے بڑے انسان بڑے تھے اور پر انبیاء زمین پر جل جائیں گی رقفی نفسی نفسی نفسی یارفسی نفسی ماں کیا باپ کیا بیوی کیا بیٹا کیا, کیا، آنند کیا بھائی کیا بادشاہ کیا حکمران کیا آج امبیا نبی نبی اللہ نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی نفسی ہو گلام یافسی نفسی یافسی نفسی ابراہیم دوستی واسطہ یا اللہ نفسی نفسی يلا نفسي نفسي يوشل السلام يلا نفسي نفسي موثلا السلام يلا جس کی جھولی ارد کی طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اس کا بول سب جاگا اور میرے رہ کے آتا بے وفائی کے لیے تمہیں اور کوئی نظر ہی آیا جیسے اسی طرح طریقوں کو تم نے پارا پارا کر دیا ہاجی ہاج کر کے آگے پہلے آپ یقین مانو میں کتنا روتا ہوں کیا چل رہی ہوں کن کن طریقوں سے پیار کر سکتے جو آج بھی ان کی کے دشمن کن کی چھگڑے میں دور جن کے آج بھی ہاتھوں میں ایک طرف سے ایمان سے ایک طرف سے جانچ سے قربان ہو گیا پھینک گیا پیڑ کو پتھر باندھ گیا ساری ساری رات کا رونا رو گیا ایسا روتے تھے کہ زمین پیتر ہو ایسا روتے دے کے تاریخ کرتے تھے وہ اونچ کا کُرتا وہ بھیج جاتا تھا بھیج جاتا تھا ایسا روتے تھے کھولنے کی آواز آتی تھی پانی کھولتا ہے اس طرح اندر سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی تھی اور ایک بکار میری میری میری امت یہ امت, امت. امت. امت. امت. امت بھی کیا امت نکلی یہ امت بھی کیا امت نکلی چار سال کے بچے کو ٹائی پہنا کے بھیج رہے ہیں نہ انہیں اپنے دوست کا پتہ رہا نہیں اپنے دشمن کا پتہ جو ان سے صدا ہوا جو ان سے قربان ہوا کچھ نہ کھانا تعالیٰ کے دربار میں کر دیا اللہ <سؤال> میری عمر کو بچانے اللہ میری عمر کو بچا لے جو آپ کے لیے قربان ہوا بول رہ گیا تھا کون سی شادی ہے جہاں اس نبی کی شریعت کا مزا کر جاتا کون سا سالے ہے جہاں آج نہ جرم کی نہ کون سی شادی ہے جہاں ابلے کی تھا نہیں اور ڈھونگھروں کی چھن نہیں ایک بازاری اور ہوتی ڈھونگھروں کی کھن چھن میرے بھائی ہو مہاماری پہاڑ والی خوراک کر دیتی ہے تمہیں کیا خبر کی آواز ہے پیشیائی کیا بڑا ہے کا زمین ہو جاتی ہے جب ایک اور, اور سر بازار اپنے فصل کو سودا کرنے کے لیے اترتی ہے میں تمہیں کیسے سمجھا ہوں میں کہاں الفاظ کی آپ کہاں جا رہے ہو کس کو چھوڑ کے کس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو اس نے ایک پرت نے دیکھا آپ کے لیے رویا اور ایسا رویا کہ کس نے بھیجا جنگل تھا ہزاروں کے پیداوار ہے ہم نے دیکھی نہیں باہر سمجھنا ہے کہ وہاں بند ہونے سے پہلے باہر دیکھ لیں یہ ملک تو ہی ہیں بنیادات میں آج روک یونیورسٹی کا وہاں بیان کر کے میرے عجیب تمہیں کیا خبر دیکھ ملک کو کیسے بنایا گیا تھا تم نے تو ناچ گانا دیکھا تم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہم پاکستان والے اللہ کو بھی جواب دیں گے اللہ کے رسول کو بھی جواب دیں گے اور چھ لاکھ ان شکست ہڈیوں کو ان سوختا ہڈیوں کو اور ان معصوم بچوں کو بھی جواب دیں گے جو سکھوں کی کرپانوں پہ چڑھے اور جن کی عزتوں کو نے کھایا اور جو خطر کی موجوں کو کپل بنا گئے اور راوی اور چہ میں بہ گئے یہ شیلاق انسان آج کے پاکستانیوں سے پوچھیں گے ارے دالو ہم نے اس لیے جان رہی تھی کہ تم نا جانے میں پاکستان بنا دو یہ بسنت منانے بھی تمہارے اوپر داغی ہوں گے ہمیں کیا تھا کہ کس طرح ہم لٹ گئے ہماری متا چھین گئی پکے ہوئے راہی جس کی کوئی منظر نہ ہو نہیں نہیں بھائی ہو اللہ کے واسطے توبہ کرو اور اس کے اور اس کے محبوب کے طریقوں کے آنکھ اپنی زندگی کا کام سمجھو لوگوں کی اور آپ نے بے نیاز ہو کے چلو زیادہ ہو جا بس میرا یہی ہے اس کو لے کر دنیا نے پھرنا یہ ہے ہماری محنت اس کے لیے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں تو بگل تو بگل اس ملک پر ہونے والی قربانیوں کی جانچ رکھو میرا سر ہم تو لوکل لوگ ہیں ہم نے تو ہجرت کا دائزہ نہ تھا تو لوکل لوگ ہیں میرے والد صاحب کے دوست ہیں کبھی کبھی ہمارے ڈیری پر آئے گئے بیٹھا تو وہ کہانی سنا رہے تھے ہمارے پاس جلندر سے نکلا سب کچھ قربان کروا کے کتنے خاندان کے اپرادھ نے اپنی होगा بجا گئے ایک ملک ہوگا جس میں ہوگا پاکستان ہوگی ندل ہوگا برجنوں کی عزت میں محبوب ہوگی نوجوانوں نے دامنی اور حیاء ہوگا آج وہ کبروں سے نکل کے دیکھ تو شاید وہ پھر دوبارہ مر جاتا مگر میں نکلا جلندر سے پھیلا دن میں کماد کھیت میں چپ جاتا اور رات کو سفر کرتا کرتے کرتے ستر کے کنارے پہنچا آگے پھر ہوا بے رحم کروں کی کپانی تیرنا آزادی تھا میں سکھوں کی کرپان کی بجائے میں دریا کی لہروں کو کپڑ بنا کے سو جاؤں گا مجھے ان کے ہاتھ میں مرنا منظور نہیں میں نے ایک لکڑی واہ دیا میں جہاں میں دریا میں سارا سریا لاڑیوں سے जवान भी थे कूड़े भी थे लाचार भी जो शत्रु की मौजों को अपना कफन बना गए और उसके को अपनी खबर बना गए क्या जवाब देंगे ये साजन लोग जब वो तीन लाख मुस्तार सामने मुखदई बन जाएंगे हम तो एक ही दई खड़ा हो जाने जवाब नहीं दे सकते काम आपको सभी में ही शामिल करने आए आपको अपनी जिंदगी का काम बताने आए हैं ہم یہاں اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں اس کے محبوب کے طریقوں کو بنانے کے لیے آئے ہیں اس پہ چلو اور چلاؤ اپنے بچوں کی ہر کی تربیت کرو اگر تم پڑتا کرو ہی تو یہاں کی عورتیں تو مزہ بڑھائیں گی لیکن فاتما کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی خدیجہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی آج اور خدیبہ کی روح کو ٹھنڈک پہنچے گی تر راتے بس کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی آج اور خدیجہ کی بیٹیاں بن کے اٹھو گی اپنی نسبتے بزرو اللہ کے واسطے لوگ دیوانے ہیں جن کی سے بند کر لو کانوں میں ڈانٹ دے لو سنائی دیتا رسول ہے مطالبہ تو یہ ہے کہتے ہو ان شاء اللہ تو کہہ دو انشاء تو کہہ دو اور آج مجھے نئی زندگی کی دنیا بنیاد رکھو ایک بار خوشخبری سناؤں جن عورتوں نے جن مردوں نے دل سے کہا ہے یا نہ میری توبہ خوشخبری ہو کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے اور آپ کو یہاں بٹھایا ہے ان کے سب گناہ کھل چکے اور وہ آج ایسے بیٹھے ہیں جیسے آج وہاں کے پیڑ سے نکلے مجھے نہیں پتا کہ سچی توبہ کی شرم نے میرے ان شاء اللہ کہا لیکن جس بھائی بہن میری طرف سے نہیں کے ذرے ذرے کی طرف سے مبارک ہو آج ویسے ہو گیا جیسے ماں نے آج جنم دیا ہو باقی رہے گئے حق دلتی کا گناہ معاف حق باقی حقوق معاف نہیں ہوتے تم کا گناہ معاف ہو جاتا ہے آج یہاں سے اٹھو تو دامن اٹھو ایک آنسو اللہ کو دے دو کے سر کے برابر ہو صرف تیری آنکھ کے کٹورے کو سر کر دے بس یہ ایک آنسو اللہ ایسی برسات بنائے گا کہ آپ کے میرے ہزاروں برس سے گناہ بھی ہوں گے تو تھوکے تھوکے کپڑے کی طرح کام کر دے گا کیا نرا بندہ میں کس سے راجی تم سے راجا میں کہا روڑا نہیں آتا تو ہائے تو کر سکتے ہو ایک ہائے اللہ کو سنا دوبا یہ ہائے برسات بنے گی اور تمہارے سارے گراہوں کو بہا کے لے جائے گی اور ہم گھروں کو چھوڑنا مانگتے ہیں کہ یہ تین دنیا میں پھیلا ہے گھروں کو چھوڑ کر یہ بولے یا صاحب نے امت کو پرانا سبق یاد کہ سارے دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کے ذمے ہے اکیلے نہیں اور اسلام چلا اور یہاں آ से پہنچا کیسے آیا ہَا سے سیزا سے چڑیوں پر اجڑے تھے کچھ سوہاز لوٹے تھے ہاں سب جاتا ہے اسلام کی کما ہر گھر میں جلی تھی تو یہ تدلیف کوئی جماعت آئیں گی یہ حق کو لے کر دنیا نے پوری دنیا کے انسانوں کا اللہ کا پیغام پہنچے میرے دل نہیں جبھی تو ہمرہ کو ابراہیم سے دور کروایا اس ماں کی دوست دو تیار ہوگی بیٹے تیار ہوں گی جو ہم کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کریں گی میں تیار ہوں جو بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کریں گی کہ انسانوں تک پہانے ہاتھ کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے ہمیں سے کہتے ہیں چار مہینے لگاؤ چالیس دن لگاؤ ہم کو گھر کو نہیں چھوڑوا رہے ہمیشہ کے لیے کچھ تو وقت تو انداز کے رسو کے کوئی تو ہو کوئی تو ہو جو اس درد کو درد سمجھے اس غم کو غم سمجھے اور اس دے مہارت کو رخ بنانے کے لیے ٹھوکنے کھائے ہم مینار کم کر بار جمتے رہے اجی بات ہے میرے ساتھ یہ پرانی بات ہے سامنے ہوتے تھے ہم اسے تو ایک نوجوان تھا وہ ایسے کر رہا تھا بریڈ لگا رہا تھا تو یہ تو ہمارا پچاور کا نوجوان تھا ناچ کے گھر میں گر گیا اور رونے نہیں لگا چھوٹ چھوٹ سے اللہ کا واقع تھا ابھی تھی سب کچھ معاف کروایا ہے دوبارہ آدمی کا بھی کٹالا ہے وہ ایسا رویا کہ وہ رونے اور ہمیں ریم کی ضرورت نہیں ہمیں رونے والوں کی ضرورت ہے جو رو رو کر لوگوں کو توبہ کروا لیں اور اس طرح ہم بڑے گردنے میں پھینک لیں تو بھائی کرو نیتیں کرو گھروں حصول والی معاشرت چلاؤ اس کی محبوب زندگی چلاؤ شادی میں کیا نہیں دیکھو میں کوئی اسلام کا طریقہ میں سے کوئی اسلام کا طریقہ ہوئی تھی فاطمہ کی مہندی کب رجائی گئی تھی سینب کی مہندی کب رچائی گئی تھی کی مہندی گئی تھی کب رجائی گئی تھی روپیہ کی مہندی کب گئی تھی کی مہندی گئی تھی کی مہندی یہ کام سے آیا اتنا بھی شور نہیں جو آج بھی آپ کی جان کے طرف ہے ان کی تہذیب کو گھروں میں دکھا، کے ہارنے کا ماتم لکھا ہوا ہے گھر گھر میں انڈیا کی تہذیب نہ چل رہی اس میں بیٹھ کے ماتم کرو کہ ہمارے گھروں میں مہندیاں रख رہی ہیں اور ہمارے گھروں میں ہندی کلچر रहा और اور ہندی تہذیب نہ چل رہی اس میں ماتم کرو کرکٹ پہ متم کر رہے ایسے خوفی ہم تو اسی دن ہار گئے تھے جب ہماری تہذیب کو جب ہر ترین وہ تلوار لگی تھی انہوں نے فرمایا مجھے تو تلوار اسی دن لگ گئی تھی جس دن میں نے مدینہ چھوڑا تھا تو اسی دن تھے جس دن ہمارے میں، ہماری بیٹیوں نے ناچنا شروع کر دیا چیز ہے. ہے مجھے معاف کر دینا بات سن لے سب سے نکل رہے ہیں جان بوجھ کے نہیں آپ کو پتا نا کچھ تقریب تیار کر کے بیٹھوں گا جب بات میں کچھ ہاتھ سے ہے میرے بدتمیزی کو ہاتھ جوڑ کے بہنوں اور معافی مانگتا ہوں پاگل کیا سمجھ کے کے پر دیکھ دیکھ دیکھ کر دماغ ہو چکا پادل ہو گئے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ بہنوں کو ان بھائیوں کو کیسے فرمائے اس میں معافی مانگتا ہوں بار بار کوئی ایسا جملہ آیا جو آپ بھائیوں کے دل کو برا لگا ہو یا بہنوں کے دل کو برا لگا ہو اللہ جباب کرنا اور آج تو یہ جائز ہے تو اور اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے کر کے لیے تو کی تین دن کی جماعت ہم نکالتے ہیں اور ہماری بہنیں جو پرانیوں تین تین دن کی چھیاسی ستاسی تو پہلی دفعہ وہاں کو اور میں نے سو اکیانوے میں جب گرگم گیا تو مجھے بہت زیادہ بر کا نظر آیا تو مجھے انہوں نے خود بتایا مجھے تو پتہ نہیں تھا میں نے اسے روٹین سمجھا مجھے وہاں کے عربوں نے بتایا جو آپ برقع دیکھ رہے ہیں سو چھیاسی سے پہلے ایک بھی نہیں تھا یہاں آپ کی پاکستان کی عورتوں کی جماعت آئی تھی وہ یہاں کام کر گئی ستر عورتوں کو پہنا گئی تھی آٹھ ہزاروں ہو چکی تھی تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں اپنے مہرموں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بہرون دنیا میں بھی جائیں اور آپ ملک میں بیرون میں ساری دنیا میں محنت کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ ہدایت کی ہوا چلائے گا یہ اللہ تو وہ اللہ ہے جس کے راضا کو کوئی بھی نہیں توڑ سکتا اور ہم تیرے وہ بندے ہیں جن کے ارادے قدم قدم پر ٹوٹ جاتے ہیں مولا سبو اللہ ہے جس کے نظام تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا میرا مولا ہم تیرے وہ بندے ہیں جن کے نظام قدم قدم پر بکھر جاتے ہیں اے مالک الملک ہم آج ہو کر تھک ہار کر پریشان ہو کر تیرے دربار میں فیاد لے کر آئے ہیں اے زمین آسمان کے مولا اسمت کو بھٹکے ہوئے اب تین شدیاں ہونے کو ہیں اللہ اپنی غیبی قدرت کا ظہور فرما اور اے اللہ ہمیں اپنی منزل کی طرف لوٹا ہمیں وہ پاکیزہ زندگی دے دے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں مولا ہمیں ایسی محرومی سے دو چار نہ فرما کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ بھی باہر نہ دیکھ سکیں ہمیں اے اللہ ایسا نہ بنا کہ ہم زندگی میں ایک دفعہ بھی کو دن نہ دیکھ سکیں اے مالک الملک تیرے ہی ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے تو انہیں کائنات کا باہر کا بادشاہ ہے یہ امت پٹی ہوئی لٹی ہوئی بٹے ہوئے کامیا کی طرح بے منزل بے نشان ہو کر اللہ چل چل کے تھک چکی ہے اللہ تو آگے ہدایت کا نظام درست فرما دے اور دلوں کی دنیا میں ایمان کی شنے جلا دے اور اپنا قرب بہن نصیب فرما دے آج کا باطل پوری امت کو نرم میں لے چکا ہے اور خدائی کے دعوے کر چکا ہے اے اللہ بچا ماں ماں بچا کو تو پکارتا ہے باپ کو پکارتا ہے اور وہ تڑپ کے اٹھ کے آتا ہے باپ بھی آتا ہے ماں بھی آتی ہے اللہ ہمارے ماں ہم اس بچے سے بھی زیادہ بے بس اور حکیل ہو کر تجھے پکار رہے ہیں ہمیں سارا مٹانے کو آیا پڑا ہے تو آ جا یا تو آ جا میرے مولا ہمارے پاس الفاظ نہیں رہے تجھے اپنا غم سنانے کو ہماری طرف ہائے ہے یا اللہ تو آ جا میرے مالک تیرے مالک دنیا کے سرو کو تو خود سنبھال یہاں کے نمرودوں کو تو خود میں میرے مولا یہ زمین یہ تھرتے یہاں یہ ساری کائنات یہ ساری سیزا اس قمت کی چیز کو پکار سے سوگوار ہے یا اللہ ہمارے بچے زبا ہوتے ہوتے ہیں میرے مولا زندگی کی یا اللہ دنیا کی ہر گلی بھڑی پڑی ہے ہر نالی میں اس کا خون ہے میرے مولا ہماری عزتیں رزتے ہیں آج ساری کائنات میرے مولا وہ آنسو بہا رہی ہے اے زمین کے مالک تیرے سوا کوئی نہیں رہا جو محمد کو اس غلط سے نکال سکے یا اللہ اپنے تجھے اس قدرت کا واسطہ جس کو زوال نہیں اس کا واسطہ اس میں زور نہیں آج پھر جو کہ لاؤ اپنے اللہ کو تو آ یا اللہ تو آ جائی تو آ جائی تیرے مولانا آ جا بچہ فٹ کے آتا ہے ماں کو غم سناتا ہے ماں گود میں لیتی ہے کرتی ہے زخموں کو سہلاتی ہے ہمارے زخم سہلانے والے کوئی نہیں رہے مولا ہمیں مزید لگانے والوں سے دنیا بھری ہوئی ہے معذوم بچے کی کراہیں جو ہر طرف سے کھا رہا ہو. اے اللہ. اے زمین آسمان کے طرح تنہا اللہ آج لوگ مرغی کو دبا کرتے ہوئے تو چھوڑا ہٹ لے جاتے ہیں تیرے محبوب کی امت میں چھڑیاں چلاتے ہیں ان کے پھر پتھر ہو چکی ہے یہ زمین آسمان کے مالک ہم تیرے گھر میں اپنا ہم لائے ہیں میرے گھر کے دکھ سردوں عورتوں کا اتنا بڑا بس آیا ہوا ہے وسط کو تو کوئی خالی نہیں اور تو, تو کوئی خالی نہیں لوٹا تھا اے مولا اے زمین کے مولاسمان کے مولا اے محمدوں کا دریا کے مو... سمندر کی موجود کیا تھا ہمارے نمرود ہمارے سرو نے لاکھوں سبا کر دی ہے یا اللہ. تیرے کوئی نہیں ہے جو ہمارے معصوم بچوں کو ان کی چھری پہ بیٹھا سکے نمرود نے ایک شریر جلایا تھا مچھر مسلط کر دیے تھے اولا ہمارے نمرودوں نے لاکھوں خدیل جگہ دی ہیں مالے بے شک ہمارے گناہوں کی سزا ہے اس سے بھی زیادہ دے تو ہم حقدار ہیں تو پتھر برتا ہے ہم حقدار ہیں تو بندر بناتے دے ہم حقدار ہیں تو خنفیر بناتے دے ہم حقدار ہیں تو زمین میں دھسا دے ہم حقدار ہیں اے مولا ہم تیرا عدل نہیں مانگتے ہم تیرا بدل مانگتے ہیں تیرا کرم مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے دکھ درد کا کو کوئی نہیں ہوتا اس وقت کا ہم کھٹ کر کمزور ہو کر لاچار ہو کر سوئے پکارے کے ہی لیے نہیں ہے اللہ ہماری سن لے اللہ ایسا رونا دھونا ہم اپنی ماؤ کے سامنے کریں وہ بے برار ہو جائے وہ قربان ہو جائے اے اللہ تو تو ماؤ سے زیادہ شرط ہے نا تو مؤ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نہ مولا اس وقت دھرتی میں صرف یہی ہے کلمہ پڑھتے ہیں باقی فائدہ تیرا انتظار کر چکی ہے تیری گھات میں شریف چلا چکی ہے اے اللہ بے شک بدر والے نہیں ہیں لیکن میرے مولا میں تو وہی کا کافی حصہ ہم تیرے سامنے ابو بکر کہاں سے لائیں کہاں سے لائیں عثمان والی کہاں سے لائیں اور فاطمہ کہاں سے ہے لائے نہیں ہمیں اتنا پتہ ہے تیرے مسئلہ نہیں کوئی حق کر نے کہا ہمیں دنیا کے بادشاہوں سے کوئی امید نہیں ہے ہم نے ان سے بور لیا ہے ہم ان کی طرف جانا کہ بولا کی مانی حیرت کے خلاف میرے سامنے ضد کر رہی اللہ ہماری جد مان رہی اللہ ماں تو بچے کی غلط ضد کو بھی مان لیتی ہے ہماری تو بڑی جائز ہے بھولا اس مت کو نکالنے گمراہیوں سے نکالتے حالاتوں سے نکال لے پیرانوں کے ہاتھ سے نکال لے نبرود کے ہاتھ سے میں بولا ہم پر کوئی نیا جنگیز مسلط نہ فرما ہم پر کوئی نیا حالات مسلط نہ فرما کیا نہیں آتا تے کیسے بغیر ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ ہماری نسل کو تیار تھی اور ہمارے پاس کچھ ہے نہیں اہل بس ہماری جی میں بغیر کتن کو نوازا اپنی شان بے دیا کے ساتھ اسمت کو نواز نوازنے اپنی شان بے دیا کے ساتھ بولا انہیں لکنے سے کٹنے سے بچانے بولا انہیں وقت کا نیشان بننے سے بچا لینے مولا ان کا خون تین سدی سے بہ رہا ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے میرے مالے پر بدھے مدے ہمارے الفاظ ختم ہو چکے تعبیرات ختم ہو چکی ہے اندر کے جس کو بتانے کی کوئی لمبی سمجھ میں آ رہا کر دیا ہے تجھے نظر پوری کوشش بے شکارک سے زیادہ غریب ہے ہم جشن تصویر میں اپنے آپ کو دیکھ رہے تیرے پاؤں میرے پاؤ جاری کرتا دیکھ رہے اے چوٹیوں اے کی سننے والے اللہ اے کی اپنے دلوں میں سننے والے اللہ اے شیروں کی ان کے کچار میں سننے والے اللہ اس ام امت کی بھی سن لے آل اسمت کی بھی سن لے آلّہ انہیں افاق کر دے انہیں سزا دس کر دے اللہ بس کر دے والا بہت ہو گیا اللہ بس کر دیا اللہ میری جان میں کبھی نہیں آج کے کروڑوں کو سکھائے وہ خدا سکتے ہیں جب بھی کبھی کوئی خدا نا تو خود آ کے بتا کر گیا میں رہتے क्या ان کو بتا है کہ آج دو ہی بادشاہ ہے یا ہمارے پنچایت کی قبول کر لے ہمارے پنچایت میں پنچایت کو کوئی نہیں اٹھا تھا یا بڑے بڑے بڑے بڑی لڑائیاں لوگ ماف کرتے یہ بھی بڑی پنچایت ہے نفرت کے بیر بالوں والے بھی ہے تیرے گھر میں ہاتھ پھیلانے اللہ اب تجھے بات چھ بنتے ہیں اللہ ہے اللہ میں اور کسی کی خود کے سوا اور کچھ نہیں ہے مٹی کے مٹی کے بعد اور کچھ بھی نہیں اللہ سامنے آئے ہیں تو آیا اللہ میں سے آیا بولا ایران کر دے اپنی آمد کا دم کے چوٹ مار دے اپنے نشکروں کو ہرکت دے اپنے پرشنوں کو اتار دے تیری ابا بھی کہاں ہے بولا ہم منتظر ہیں یہ سارا کو ہدایت دے دے ہندو سکھ عیسائی دہری مل کو ہدایت دے دے جن کے مقدر میں نہیں ہے ان سے محدود کی امت کو مٹانا چاہتے مٹا کے دکھا دے سونے لا کے دکھا دے, دے تو ہمارا بن اور ہمیں اپنا بنا لے یا ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ یہ جتنے بھائی ہماری نفرت کو آئے بہنے آئی ان سب کو قبول فرما لے بنا دینا پھر دنیا حسنہ مطلعہ حسنہ مطلعہ حسنہ بارہ مارچ سن دو ہزار تین حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاہور مستورات میں بیان فرما رہے تھے موضوع تھا رسول اللہ کے غم اور مسلمانوں کی بربادی تیار کردہ علمی کیسے گھر کیفیٹ اور سیدھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نت تبلیغ مرکز مدنی مسجد مجنی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات سفار آٹھ ایک تین یا علمی کیسٹ گھر از فکان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک مسجد والے دکان نمبر چار بیری اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر سات دو تین سات سفار